اللہ ہے جسنی ساتھ اسمان بنائی اور انہی کی برابرز میں حکم ان کے درمان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے